اور جس دن پیون کا جائے گا ساور تو گھبرائے جائیں گے جتنی اس میں ہیں اور جتنی ازم میں ہیں مگر جسے خدا چاہے اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے آجزی کرتے